نبی نا اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے پختہ عہد لیا تھا نبیوں سے یہ نبیوں کی ارواح سے اللہ تبارک نے ایک عہد لیا تھا کیا عہد لیا تھا لمح عی تم من کتابوں حکمت جب کبھی میں تمہیں عطا کروں کتاب اور حکمت رسول اور پھر تمہارے پاس رسول تشریف لے آئے کوئی جو اس چیز کی تصدیق کر دے جو تمہارے پاس ہے نتخ من بھی وہ لن تو تم ضرور اس رسول پر ایمان لانا اور ان کی مدد بھی کرنا دعوت کے کاموں میں اور تبلیغ کی سرگرمیوں میں ایک نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جب کبھی تمہارے زمانے میں کوئی اور نبی آ جائے تو تم نے اس کی بھی تصدیق کرنی ہے جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سعید اللہ جب آئے تو یا یا علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کی تصدیق کی تو انبیاء کرام ایک زمانے میں کئی انبیاء بھی آتے رہے وہ سب کے سب ایک دوسرے کی تصدیق کرتے تھے لوت علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کی تصدیق کی ابراہیم علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کی تصدیق کی اس طرح انبیاء کرام سے اللہ تعالی نے یہ پختایا لیا تھا جب کبھی بھی میں تمہیں کتاب دوں ایک مزدور اس کے بعد رسول آ جائے تمہارے زمانے میں کوئی اور رسول جو کہ تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس ہے یعنی تمہاری نبوت کو مانتا ہو تو تم بھی اس کی نبوت کو ماننا یہ تو طویل عام کے اعتبار سے حکم تھا لیکن طویل خاص کے اعتبار سے یہ پرٹیکولر حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمام انبیاء کرام آ چکے اگر ان کی زندگی میں رسول اللہ تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام نبیوں پر یہ فرض ہے کہ وہ رسول اللہ پر ایمان لے کر آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں دین کے کاموں میں قال اقرر تم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے اقرار کیا وہ اخذ تم الام اسری اور اس پر میرا بھاری ذمہ اٹھا لیا اس عہد کے اوپر االو اقرر تمام انبیاء نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے خاص کے اعتبار سے تو ہم ضرور ان پر ایمان لائیں گے من تو اللہ نے فرمایا گواہ ہو جاؤ اب سب ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ کہ تم نے یہ اقرار کیا ہے اور میں بھی گواہوں میں شامل ہوتا ہوں بذات خود سمن تو آباد رزال کا اب جو کوئی بھی اس بات سے پھر گیا کہ رسول اللہ کی نبوت کی تصدیق نہ کی فلا کا فاصقون تو یہی لوگ اصل میں فاسق ہوں گے انبیاء کرام کے بارے میں یہ بات کی جا رہی بافرز محال اگر انبیاء کرام کو یہ تھٹ دی جا رہی ہے کہ اگر تم نے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کو اپنا امام نہ مانا اور ان کی تصدیق نہ کی تو تم فاسق ہو جاؤ گے تو اب مجھے بتائیں اب ہم رسول اللہ کو چھوڑ کر صلی اللہ علیہ سلیہ امتیوں کے ساتھ نسبتیں لگاتے پھریں مولویوں کے ساتھ اپنی نسبتیں لگاتے پھریں میں فلا ہوں تو میں فلا ہوں تو میں فلا ہوں میں اہفی ہوں میں شافی ہوں میں مالکی ہوں میں فلا ہوں میں قادری میں چیشتی حالانکہ ان بزرگوں نے یہ تعلیمات ہی نہیں دی ہوئی. یہ پیچھے والوں نے جو ہے وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفاداروں نے یہ کام کیے ہیں انہوں نے تو کہیں نہیں یہ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے کب کہا کہ مجھے پوچھو یہ عیسائیوں نے خود عقیدہ ان کی طرف بنا دیا اسی طریقے سے مسلمانوں میں بھی یہ خرابیاں پیدا ہوئی یہ اقرار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بظاہر تو پورا نہیں ہوا کوئی پروفٹ زندہ ہے ہی نہیں تھا جب نبی وسلم تشریف لے کے آئے ہاں موجزے کے طور پر صحیح مسلم کتاب الایمان میں ایک حدیث موجود ہے کہ شب مراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بیت المقدس بلایا مسجد اقسا کے اندر وہاں انبیاء کرام کی اروا آئیں اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا امام بنایا گیا اسی حدیث کی وجہ سے صحیح مسلم کی جو حدیث ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہتے ہیں تمام انبیاء کی آپ نے امامت فرمائی لیکن یہ تمام معاملات مجزانہ طور پر ہوئے ہیں یہ فزیکلی اس طرح نہیں ہے کہ کوئی وہاں جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے یہ چیز دیکھی بھی ہو یہ سب مجزانہ یہ عالم آ... الغیب کی خبریں ہیں یہ برزخ کی خبریں ہیں اچھا جو وہ معاملہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی دنیاوی زندگی کے ساتھ نبی موجود ہو اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہو تو ایسا کوئی واقعہ نہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً چھ سو سال کا وقفہ ہے چھ سو سال کا پانچ سو اکہتر عیسوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور اس زمانے کو سورہ معدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطرت کا زمانہ قرار دیا ہے جس کے اندر کوئی پروفٹ نہیں آیا یہ فطرت کا زمانہ ہے چھ سو سال کا اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اب اللہ کی طرف سے ڈر سنانے والا اور خوشبری سنانے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں تاکہ تم یہ گلہ نہ کر سکو کہ ہمارے پاس کوئی ڈر سنانے والا تشریف نہیں لایا اب اتنے بڑے فطرت کے پیریڈ کے بعد آ ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ عائد بھی اس چیز کا ثبوت ہے کہ کوئی نبی زندہ نہیں تھا دنیا کے اندر لہٰذا جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عزرت خزر اللہ اسلام زندہ ہے اور وہ صوفیوں کے پاس آتے ہیں ان کی رہنمائی کرتے ہیں تو یہ عقیدہ بھی قرآن اور سنت کے سو فیصد خلاف اور یہ کف کی ہے کیونکہ خیزر علیہ السلام نبی ہے اس میں کوئی شاکی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خزر علیہ السلام ازد موس علیہ السلام کے استاد ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ غیر نبی کبھی نبی کا استاد ہو نبی کا استاد نبی ہوگا رسول کا استاد رسول ہوگا اگر نبی السلام کو جبریل نے آکر سکھایا تو جبریل خود بھی رسول تھے ان کو اللہ نے سکھایا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آکر سکھایا تو غیر نبی کبھی نبی کو نہیں سکھا سکتا یہ عقید غلط ہے عقیدئی کفر ہے لہٰذا خضر علیہ السلام نبی تھے جو وہ ولی نہیں تھے اسی کی بنیاد پر سب کی سب وہ باطل عقائد و نظریات صوفیوں نے گھڑے ہیں امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے کتاب الپٹر میں جب ازد خضر اور موسا علیہ السلام کا قصہ لے کے آئے تو انہوں نے ساتھ دونوں کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے دونوں کو اکٹھا ذکر کیا ہے اللہ تعالی کی سلامتی ہو ان پر یعنی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ خضر علیہ السلام بھی نبی تھے اور ان کے نبی ہونے کی سب سے بڑی دلیل وہ سورت القاو کی آیت ہے وہ آیت بھی میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں سورت القاحب کے اندر جب وہ خضر علیہ السلام کا قصہ آتا ہے کہ انہوں نے تین کام کیے اور موسا علیہ السلام ان کاموں پر صبر نہ کر سکے تو ان آیات ان تمام معاملات کے بعد خضر علیہ السلام نے کیا کہا یہ نکال لیں آپ سول پارے کا پہلا سفا نکال لیں یہ بڑی امپورٹنٹ آیات ہے سولہ پارے کا پہلا سفا کون سا تین سو تین سی تین سو تین مل گیا ایٹی نمبر ہے امل جزارو فکانا لی گلا مینی یتی مئی مدینہ مل گئی ہے؟ اسی میں آگے آ رہا ہے فرادا رب رکا پری صاحب کو پڑھ لیتے ہیں باقی رہی دیوار تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ شہر کے دو یتیم بچوں کی تھی اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا وہ کانا ابو ان کا بعد میں آدمی تھا اسی کا بینیفٹ اولاد کو ملا سا ارادہ رب رکا تو تیرے رب نے اس چیز کا ارادہ کیا حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے رابے کو رب کی طرف منسوخ کیا کہ یہ رب کا فیصلہ تھا اچھا کیا ارادہ کیا اے جب لگا اشدھ ہما کہ جب وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچے تو وہ اپنا خزانہ وہاں سے نکال لیں رحمتم من کا ان کے رب کی طرف سے خاص رحمت و ماں پہ ان امری اور جو کچھ میں نے کیا میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا علیہ اسلام کہہ رہے میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا تعویل صبر اے السلام یہ ان باتوں کی تعویل ہے جس پر آپ صبر نہیں کر سکے اس میں ایک واقعہ یہ تھا کہ انہوں نے بچے کو قتل بھی کیا تھا اب بچے کو قتل کرنا وحی کے بغیر ممکن نہیں ہے کوئی اس وقت کشف اور الہام بھی ہوتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی الہام ہوا تھا لیکن اس امت میں تو اب ختم ہو چکا ہے میں نے بتا دیا لیکن کشف اور الہام کے ذریعے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی زندہ بندے کی جان لے لیں یہ تو ڈیفینیٹ ہے کشف اور الہام 100% تو صحیح نہیں ہو سکتا اس میں بھی شیطان کی دخل ہو سکتی ہے کیونکہ وہ وحی نہیں ہے صرف نبیوں کو جو وہی ہوتی ہے وہ خالص ہوتی ہے اب اس میں انہوں نے ایک بچے کی گردن بھی مروڑی تو یہ بغیر وحی کے نہیں ہو سکتا اور انہوں نے کہہ بھی دیا کہ میں نے خود نہیں کیا نہ میرے میں نے اپنی مرضی سے کیا یہ میرے رب کا حکم تھا رب کا حکم نبی کے اوپر نازل ہوا جیسا کہ اسرائیل علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہے فرشتوں میں سے اور وہ لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں اگر اس کو دلیل بنا لیا جائے تو آج کوئی پیر کسی بچے کی گردن مروڑ دے کسی مرید کے ٹھیک ہے اور وہ کہ جی مجھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوا میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا تو کیا خیال ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا کبھی نہیں ہو سکتا صرف اسرائیل کو اجازت ہے کہ وہ یہ کرے نہیں عام لوگوں کی بحث نہیں ہے اللہ کا سوال کر لیجیے تو تبارک و تعالی نے اس عقیدے کو بالکل کلیئر کر دیا کہ خزر علیہ اسلام نے اپنی مرضی سے یہ سب کچھ نہیں کیا لہٰذا یہ عقیدہ بالکل غلط ہے کہ خضر علیہ السلام ولی تھے دوسری بات اس آیت میں ہم نے پڑھا کہ انبیاء کرام سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ جب رسول اللہ تشریف لائیں گے آپ نے ان پر ایمان بھی لانا ہے ان کی مدد بھی کرنی ہے کسی ضعیف صنعت سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ خضر علیہ السلام کبھی رسول اللہ پر ایمان لائے ہوں اگر وہ زندہ تھے آج جو یہ صوفی دعویٰ کرتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں وہ شیطان آتا ہے اصل میں اس نے خضر کا روپ ڈالا ہوا ہے وہ شیطان ہے پانیوں پہ ان کی قومت ہے وہ شیان ہے خضر نہیں ہے خضر تو فوت ہو چکے اگر خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان پر فرض آ کے رسول اللہ کے اوپر ایمان لے کے آتے ورنہ تو وہ فاسک ہو جاتے گی قرآن کی اس آیت کے تحت تو خضر علیہ السلام کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے نہیں آئے بن اب نفیس خود صحابہ کرام کے سامنے کہیں سابت نہیں ہے یا انہوں نے کبھی غزوہ بدر میں غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہو آ جنگ کے اندر کہیں کوئی سابت نہیں ہے تو باقی امبیا کرام کا جو شب میں راج اکٹھا ہونا وہ معاملہ ڈفرینٹ ہے کیونکہ وہ دنیا میں موجود نہیں تھے یہ تو دنیا میں موجود تھے بقول ان کے تو ان کو آنا فرض تھا تو یہ بھی اس چیز کا ثبوت ہے کہ خضر علیہ السلام دنیا سے جا چکے اور آخری ثبوت بہاری اور مسلم کی وہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اس وقت روئے ارض پہ زندہ ہے سو سال نہیں گزریں گے کہ اسے موت آ جائے گی اس پر قیامت قائم ہو جائے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھی زندہ تھا سو سال کے اندر وہ فوت ہو گیا یعنی وہ زمانہ سو سال کے اندر ختم ہو گیا اب تو سو سال بھی نہیں لگتے ستر اسی سال کے اندر ایک جنریشن ختم ہو جاتی ہے نئی جنریشن آ جاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن ہوئی بالکل صحیح ثابت ہوئی آخری صحابی ابو تو عامر بن واسلہ رضی اللہ تعالیٰ المتوفہ اس سو دس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سو سال کے بعد فوت ہوئے تو صحابہ اکرام کا کرم ختم ہو گیا تو اگر اضرت خزر زندہ تھے اس وقت بکول ان کے تو تب بھی وہ فوت ہو چکے ہیں تو یہ جو سوفیوں کے دعوے ہیں ہمارے پاس زیادہ خضر آتے ہیں خضر نام کی کوئی چیز اس طرح کی امت محمدیہ میں کوئی بھی انسان موجود نہیں ہے وہ ایک نبی سے علیہ السلام کے زمانے میں وہ فوت ہو چکے اللہ کے پاس جا چکے لہٰذا یہ عقیدہ بھی میں نے اس حوالے سے آج کلیئر کر دیا کیونکہ اس کے اوپر سب کے سب لوگوں نے اپنی بنیاد بنائی ہوئی ہے دوسرا اس آیت سے یہ بھی پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ایمان لانا باقی امبیا کے لیے ضروری ہے تو ان کے ماننے والوں کے لیے بھی ضروری ہے لہٰذا صحیح مسلم کتاب اللہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس یہودی یا عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور وہ مجھ پر ایمان نہ لایا تو وہ دوزخ میں جائے گا لہذا آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی ضروری ہے دوسرے انبیاء کے امتوں کے لیے بھی اور اس میں ایک اور عقیدہ بھی کلیئر ہوا وہ یہ کہ تمام انبیاء سے اللہ نے یہ عہد لیا تھا کہ تمہارے زمانے میں کوئی نبی آئے تو اس پر ایمان لانا اور تمام انبیاء اپنے آنے والے انبیاء کے آنے کی بشارت دیتے رہے جیسا کہ میں نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ آج بھی گوسپل آف جان کے اندر یوہنا کی انجیل جو ہے اس کے اندر موجود ہے چیپٹر نمبر فورٹین جس میں عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہماریوں سے کہتے ہیں کہ میں نے تم سے بہت کچھ کہنا ہے مگر ابھی تم اس کے متحمل نہیں ہو جب وہ آئیں گے دنیا میں تو وہ تمہیں سب کچھ سکھائیں گے میرا جانا تمہارے لیے رحمت ہے میں جاؤں گا تو وہ ہسّی دنیا میں تشریف لائیں گی وہ دنیا میں میرا نام روشن کریں گی وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے وہ وہی کہیں گے جو اللہ تعالیٰ ان کو وہی فرمائے گا یہ پریڈکشن آج بھی انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موجود ہے اسی طریقے سے کتاب الاستثناء چیپٹر ڈیوٹرانومی جو تورات اول میں موجود ہے اس کے چیپٹر نمبر اٹھارہ کی آیت نمبر اٹھارہ ہے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موس علیہ السلام کے بارے میں کہ اے موس علیہ السلام میں تیرے بھائیوں یعنی بنی اسماعیل میں سے تیری معنی نے ایک رسول برپا کروں گا اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا وہ اپنے خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے وہ وہی کہیں گے جو میں ان کو وہی کروں گا یہ پریڈکشن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موجود ہے تو تمام انبیاء اپنے آنے والے امبیا کی بشارت دیتے آئے اگر غلام احمد کادیانی دا بھی نبی ہوتا تو کسی تو دنیا کے حدیث کے اندر یہ موجود ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہوتا کہ میرے بعد غلامت کا دھیان آئے گا اس کو نبی مان لینا کہیں نہیں ہے اور اس پر ضرور ہی لے کر کرانا یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا بخاری اور مسلم کی متفق ان لے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تیس جھوٹے دجال نہ پیدا ہوں جو یہ دعوی کرنے لگ پڑے کہ میں اللہ کا نبی ہوں ہر بندہ یہ دعویٰ کرے گا اور ابود میں حدیث موجود ہے اس میں آگے الفاظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا خاتم النبیین میں خاتم النبی لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں اور بخاری اور مسلم کی متفق اللہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور باقی انبیاء کی مثال ایک عمارت کی سی ہے جو بڑی خوبصورت ہو لیکن اس میں ایک ایٹ لگنے کی جگہ ابھی باقی ہو جو بھی شخص وہاں سے گزرے اس عمارت کی خوبصورتی کی تعریف کرے لیکن ساتھ یہ کہ اگر یہ ایک ایٹ لگ جائے تو یہ عمارت پرفیکٹ ہو جائے وہ ایک ایٹ میں ہوں قادیانی کہاں سے, تمام تمام سے کلیئر ہوتی ہیں تو پچھلی دفعہ خضر علیہ السلام سے متعلق میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی اس میں میں نے پہلی چیز یہ کلیئر کی تھی کہ خضر علیہ السلام نبی ہیں ولی نہیں ہیں اور اس کے ثبوت میں میں, میں نے سب سے بڑی بات یہ پیش کی کہ چونکہ خضر علیہ السلام سیدنا اللہ علیہ السلام کے استاد ہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی غیر نبی کسی نبی کا استاد ہو یہ نبی کی شان کے ہی منافی ہے نبی کا استاد نبی ہو سکتا ہے دوسری دلیل یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر موسا علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جہاں پر ذکر کیا تو دونوں کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام ذکر کیا ہے یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام کو پرافٹ مانتے تھے اور اس کے بعد میں نے یہ ڈسکس کیا کہ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں اور ان کو موت نہیں آئی ان کا رد کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انبیاء کرام کے لیے ایمان لانا فرض تھا اگر کوئی نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں زندہ ہوتا دنیاوی زندگی کے ساتھ تو اس پہ فرق تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعلانیہ ایمان لے کر آتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتاب میں جنگوں میں شریک ہوتا اور پیچھے آیت گزر تھی گزری تھی کہ جب رسول اللہ تشریف لے آئے تو تم ان کی مدد کرنا ان پر ایمان لے کر آنا کسی ضعیف سمے سے بھی یہ بات ثابت نہیں کہ کبھی خضر علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوں یا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جنگ میں شرکت کی ہو لہذا یہ عقیدہ بالکل فاصد ہے ورنہ خضر علیہ السلام اپنی نبوت سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتے اگر وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے تو انبیاء کے لیے یہ چیز ناممکن ہے محال ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کرے اور تیسری چیز اس کے اندر یہ تھی اسی کنٹیکس میں کہ بخاری اور مسلم کے متفقن حدیث ہے کہ اس وقت جو شخص بھی روئے زمین پر روئے عرض پر زندہ ہے سو سال نہیں گزریں گے کہ اس پر قیامت قائم ہو جائے گی یعنی اس کو موت آ جائے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جتنے لوگ بھی زندہ تھے وہ سو سال کے اندر اندر فوت ہو گئے اور صحابہ اکرام کا کرن ختم ہوا کرن کہتے ہیں عربی میں زمانے کو تو صحابہ اکرام کا کرن ان کا زمانہ وہ ختم ہو گیا ایک سو سال کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد چوتھی چیز اس کے اندر یہ کہ کئی صوفیاں ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں خضر علیہ السلام ملتے ہیں اور خضر علیہ السلام ہماری رہنمائی فرماتے ہیں جیسا کہ موسا علیہ السلام کی رہنمائی کی تھی اور وہ اس بنیاد کے اوپر شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اہل مارفت ہیں اور جب ان کا رد کیا جاتا ہے کتاب و سنت سے تو وہ کہتے ہیں علمو بد کریوں یار حالانکہ ہمارے پورے کا پورے دین کی بنیاد ہی علم پر ہے انما ان نما من اللہ العلماء اللہ کی معرفت اہل علم کو ہے علم کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے اور یہ جو لوگ علم کی تسلیل کرنے کے لیے کہتے ہیں جی کہ شیطان بھی بہت بڑا عالم تھا بھائی یہ کوئی ثابت نہیں ہے کہ شیطان عالم تھا شیطان بہت بڑا جاہل تھا عالم ہوتا عالم جبریل علیہ السلام تھے جو اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا عالم تو سارے فرشتے تھے جنہوں نے علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نہ مانے وہ تو جاہل ہے وہ عالم کہاں سے ہو سکتا ہے شیطان کوئی عالم نہیں تھا وہ جاہل تھا تو یہ میرا اپنا گمان یہ ہے اور میرا یہ اپنا اجتہاد ہے کہ یہ جو خضر ان کو ملتا ہے یہ بیسیکلی شیطان ہے جس نے حضرت خضر علیہ السلام کا روپ دھاڑا ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام علی امردوان کو کبھی بھی خضر آ کے نہیں ملے نہ ان کی کوئی رہنمائی کی اس معاملے میں ورنہ تو ہوتا کہ جب بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے کہ صحابہ سابام علی مردوان میں اختلاف ہوا خلافت کے مسئلے میں تو خضر علیہ السلام آ جاتے ان کو مشورہ دیتے آ کوئی تو ایسا مسئلہ ہوتا کسی صحیح صنعت کے ساتھ کوئی حدیث تو ایسی موجود ہوتی تو کوئی ایسی حدیث موجود نہیں ہے لہذا یہ شیطان ہے اور اس کے ثبوت میں وہ بھی حدیث ہے کہ ان صوفیہ کا یہ کہنا ہے کہ خضر علیہ السلام کی حکومت پانیوں پر پانی پر حکومت ہے حضرت خضر علیہ السلام کی تو پانیوں پہ کس کی حکومت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت ہے البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی اجازت سے پانیوں پر شیطان کا تخت ہے صحیح مسلم کے اندر تیسری جلد کے اندر صحیح صنعت ظاہر صحیح مسلم کی حدیث ہے حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کا تخت پانی کے اوپر ہے اور شیطان وہاں پر میٹنگ کال کرتا ہے اپنے سارے چیلوں کو بلاتا ہے ان سے ڈسکشن کرتا ہے آج تم نے کیا کیا کیا تو کوئی چیلا آ کے بتاتا ہے کہ آج میں نے فلاں سے چوری کروائی کوئی کہتا ہے میں نے فلاں سے یہ گناہ کا کام کروایا تو جو شخص اس کو یہ آ کر کہتا ہے اس کا چیلا شیطان کا کہ آج میں نے دو میاں بیوی بی کے درمیان لڑائی کروا دی تو اس سے وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور اس چیلے کو وہ گلے ملتا ہے کہ تم نے اصل کام کیا ہے کیونکہ تمدُن کی اور معاشرے کی جڑ کٹتی ہے میاں بیوی کے رشتے کے کمزور ہونے سے میاں بیوی کا رشتہ کمزور ہوگا لڑائی ہوگی طلاق ہوگی تو بچوں کا مستقبل خراب ہوگا اور ایسے بچے پھر معاشرے کے لیے ناسور بنیں گے نہ ماں کی طرف سے ان کی کوئی نگہداشت ہوگی نہ والد کی طرف سے کوئی ان کی پرورش کے معاملے میں صحیح طریقے سے ان کو ایشو ان کے ایشوز کو ایڈریس کیا جا سکے گا تو شیطان کا تخت پانیوں پر ہے اور یہی وہ خضر ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں پانیوں پہ حکومت ہے یہ شکان ہے اصل اور اس کنٹیکس میں میں آپ کو ایک اپنا پرسنل واقعہ بھی سناتا ہوں پچھلے سال سترہ مارچ دو دس کو اسلام آباد میں میں نے اپنے گھر کے لیے بورنگ کا ٹھیکہ کیا ایک ٹھیکے دار کے ٹھیک اس سے یہ طے پایا کہ چالیس ہزار روپیہ وہ لے گا اور دو سو بیس فٹ جو ہے وہ بورنگ کرے گا کیونکہ وہاں کافی زیادہ ہمارے یہاں جیلوں میں تو بیس پچیس تیس فٹ کے اوپر پانی نکل آتا ہے لیکن اسلام آباد میں پانی کی بڑی قلت ہے تو دو سو سے اوپر ہی جا کے پانی نکلتا ہے اور اکثر اوقات نہیں بھی نکلتا تو اس نے دو سو بیس فٹ جو ہے وہ طے ہوا تو تقریباً پینتیس دن تک اس نے جو ہے وہ کھدائی کی اور دو سو بیس فٹ جو ہے پودا پانی کا ایک گرا تک نہیں آیا تھا ایون سیم بھی نہیں تھی زمین کے اندر تو امید لگ جاتی کہ پانی نکلے گا تو اس نے بورنگ کرنے سے پہلے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ بھائی حضرت خضر علیہ السلام کے نام کا بکرا دیں کیونکہ پانیوں پہ حضرت خضر کی حکومت ہے تو خضر علیہ السلام کے نام کا بکرا دیں گے تو تب پانی نکلے گا اور جب پانی نہیں نکلا تو اس نے بگلے میں شروع کر دی اس نے کہا کہ جی دیکھا میں نے کہا تھا خضر علیہ السلام کا بکرا دو ان کے نام کا تو میں نے اس کو, اس کو یہ بات کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جی زمین و اسمان کے تمام خزانوں کا مالک ہے اللہ تبارک و تعالی ہی اتاو فرمانے والا ہے کسی کی کوئی حکومت نہیں ہے ایک ذرے کا بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا اس کائنات کے اندر تو وہ کہنے لگا خزر علیہ السلام کی پانیوں کی حکومت ہے میں نے کہا خیزر علیہ السلام جن کو تم کہہ رہے ہو وہ شیطان ہے خیزر علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں کہتا جی آپ تو بڑے گستاخ ہیں جیسا کہ گستاخی کا فتوا تو ہماری نوک پہ ہوتا ہے جو بھی حق بات کرے گستاخ کہہ دیتے ہیں تو میں نے کہا گستاخ تو آپ ہے جو کتاب و سنت کی تعلیمات کا مذاق اڑا کے تو ایسی بات کر رہے ہیں میں نے کہا جس کو تم خضر سمجھتے ہو نا اس کو اس کے سمیت زمین و اسمان کی ساری مخلوقات اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتی کسی کا پانی کیا روک سکتی ہیں کوئی دنیا سے بڑے سے بڑا بزرگ اپنا پیشاب روک کے بتا دے انسان کو اپنا پیشاب روکنے پر قابر نہیں ہے کسی کا پانی یا روٹی کیسے یا رسک بند کر سکتے کہتا ہے تم تو پکے گھستا ہو تمہارا پانی نہیں نکلے گا تو خیر جب میں نے بورنگ شروع کروانی تھی اس سے پہلے دو نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کیونکہ اس علاقے میں پانی بڑا کم تھا جب دو سو بیس فٹ تک بورنگ کر لی پانی نہیں نکلا اس نے کہا جی دیکھا میں نے کہا تو کہتا جی اب تو وقت نکل چکا ہے اب تم خضر اللہ اسلام کے نام کا بیل بھی دہ تب بھی پانی نہیں نکلے گا تم نے گستاخی کی ہے تو بورنگ کا ٹھیکہ ختم ہو چکا ہے اب اگر تم نے مزید آگے بورنگ کروانی ہے تو پندرہ سو روپیہ ایک دن کے چارج ہوں گے تو میں نے کہا ٹھیک ہے پندرہ سو روپیہ ایک دن کا تو اس نے اگلے دن پندرہ سو پر ڈے کے اوپر ٹھیکا کیا اگلے دن آ کر اس نے آٹھ فٹ جو ہے کھدائی کی تو دو سو اٹھائیس فٹ جو ہے وہ بور ہوا لیکن پانی نہیں نکلا اس دوران وہ کہنے لگا کہ ادھر ایک مائی ہے جی وہ پانی دم کر کے دیتی ہے وہ ایسے بور میں پھینکے تو پانی نکل آتا ہے میں نے کہا یار تم میرا پانی نہ نکلے لیکن میں نے اپنا ایمان تو برباد نہیں کرنا میرا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے پانی دینا نہ دینا یہ تو اللہ کی مرضی ہے لیکن یہ حرکت میں نے نہیں کرنی جو تم مجھے اس طرح پٹانگ مشورے دے رہے ہو اچھا اگلے دن جب دوسرا دن پہلی دیہی اس کو پندرہ سو دی اس سے اگلا دن آیا تو صبح سویرے آٹھ بجے جب اس نے بورنگ کا کام شروع کیا روزانہ تقریباً وہ بارہ گھنٹے بورنگ کرتا تھا پینتیس دن تک کی اس نے کیونکہ پتھر آتے ہیں اور بعض اوقات ایک پتھر کو ریمو کرتے بھی آٹھ دس دن لگ جاتے ہیں پتھر کو توڑنا پڑتا تو وہاں پانچ پتھر جو ہے وہ ٹوٹے اگلے دن آ کے اس نے صبح بورنگ کے لیے جیسے ہی پہلی دفعہ وہ بورنگ کا انسٹرومینٹ ڈالا تو پتھر کٹا اور کھینچا تو پچاس فٹ پانی نیچے کھڑا ہو چکا ہوا تھا یعنی پتھر کے ہٹنے کے بعد پانی زمین سے نکلا اور یہ پانی جو پتھر کے نیچے سے نکلتا ہے یہ پانی کبھی بھی گرمیوں میں خشک نہیں ہوتا جیسا کہ آپ کے جسم میں بھی آپ دیکھیں کہیں سوئی داخل کرے تو خون نکلتا کسی رگ کے اوپر جا کے لگے نہ تو خون بڑے پریشر سے نکلتا ہے اس طرح زمین کے نیچے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا اور رگیں پانی کی بھائی ہوئی ہیں اگر وہاں جا کے آؤ کا بورڈ اتر جائے تو وہ پانی بڑے پریشر سے نکلتا ہے اور کبھی خشک بھی نہیں ہوتا وہ واٹر لیبل جو ہے وہ بارشوں کی وجہ سے سیپیج کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ زمین کے نیچے جو دریا بہتے ہیں جیسا زمین کے اوپر دریا بہتے ہیں اس طرح زمین کے نیچے بھی دریا بہتے ہیں جو کہ گلیشیئر سے چلتے ہیں وہ ان کے ساتھ میچ کر لیتے ہیں تو پانی نکل آیا اس نے جناب صبح سویرے ساڑھے آٹھ بجے ہمارے چوکیدار نے فون کیا جی مبارک ہو سر پانی نکل آیا تو میں پھر شام کے وقت کافی سے فارغ ہو کے آیا تو وہ میں نے اس کو کہا چلو آج کا دن تم پورا کرو کہنے لگا جی پانی اتنے پریشر کا ہے کہ بوکی نیچے ہی نہیں جاتی ہے اتنا زیادہ پانی ہے اور پچاس فٹ پانی کھڑا ہے تو میں نے اس کو کہا یار اگر دنیا میں کسی کا پانی حضرت خزر روک سکتے تو میرا روکتے کیونکہ میں نے تو اتنی گستاخیاں کی تھی تمہارے عظر خزر کے بارے میں جو شیتان ہے وہ ذور خدے تو فوت ہو چکے ہیں تو پھر میں نے اس کو پھر توبہ کروائی الحمدللہ اس کے عقیدے کی اصلاح کی تو اس کی بارہ مشینیں بورنگ کی اور وہ یہی کام کرتا ہے وہ گوڑا شی والوں کے ساتھ اس کی بڑی عقیدت بھی تھی تو میں نے اس کو پھر بات سمجھائی کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اونٹ پٹانگے اگر میں تمہارے کہنے پہ بکرا دے دیتا اگر ضعیف الاطق ہوتا یا پانی دم لا کے پھینک دیتا اس کے اندر پانی تو نکلنا ہی تھا اور وہ ڈال دینا تھا بزرگوں کے کھاتے کے اندر تو یہ استقامت دکھائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی ہوتی ہے یہ ساری کی ساری چیزیں بعض اوقات کسی عورت کو امید لگنے والی ہوتی ہے اولاد کی اس سے جسٹ ایک مہینہ پہلے شیطان جو ہے وسوسہ ڈالتا ہے جی فلان بزرگ کے مزار پہ جاؤ جس طرح یہ جیل میں پیر ہرا بنا ہے جی تیر ہرے چلے جاؤ ہرے ہونے کے لیے تو مجھے لگتا یہ دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں کتے جو ہیں جن کے پانچ پانچ دس دس بچے ہوتے ہیں یہ کون سے دربار پہ جا کے تو الاد مانگتے ہیں سانپوں کے کتنے بچے نکلتے ہیں یہ کس مزار پہ جا کے منت مانتے ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ فرسودہ خیالات اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے منافی ہیں الحمد 23 اپریل 2010 کو پھر جمع المبارک کے دن یہ پانی نکلا الحمدللہ اس کے بعد ایک سال سے یہ پانی اسی طریقے سے بڑی تیزی سے نکل رہا ہے بلکہ قریب کے کتنے بور خشک ہو چکے ہیں لیکن وہ پانی نہیں خشک ہوا کیونکہ قریب کے بور جو تھے وہ بزرگوں کی دعا سے نکلے تھے اور یہ بور جو ہے وہ اللہ تبار تعالیٰ کی کرم نوازی سے نکلا تھا کیونکہ جب کوئی شخص جیسے صورت الانام میں آتا ہے کہ مشرقیر مکہ کہتے تھے یہ چیزیں تو اللہ کے لیے خاص ہے یہ ہمارے بتوں کے لیے خاص ہے اور یہ جو اللہ کے لیے چیزیں ہیں ان کے ساتھ ہم اپنے بتوں کی بھی نیت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خالص ہے تن میری نیت کرو اگر اس کے ساتھ چیزیں ایڈ کرو گے تو یہ باقی چیزیں بھی اور اپنے بتوں دے دو میری دارگاہ میں کوئی ایسی چیز قابل قبول نہیں ہے اللہ تعالیٰ خالص تو چاہتا ہے اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیبات کا خلاصہ ہے امام کائنات کے بارے میں قرآن پاک میں کیٹاگوری کے لیے مینشن کیا گیا سورت الانام کے اندر قل اننی ربی مستقین یہاں سے واحد شروع ہوتی ہے جس کو کنکلوڈ کیا ہے کل ان سلاقی و وَمَحْيَا يَا و لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آ فرما دیجئے بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو ٹاپ پرایورٹی بنایا ہوا تھا اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے بارے میں بھی خواہش اور اپنی امت کے لیے بھی تعلیمات کا خلاصہ ہے کہ ٹاپ اللہ کی ذات کو بنایا جائے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بنایا جائے تو یہ خضر علیہ السلام کے متعلق بھی یہ مس کنسیپشن میں نے کلیئر کر دی